الحمد لله <تصفيق> الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله هو غفور رحيم قد فرض الله لكم فريضه فالله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه هديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْفَضَ الْبَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَكَ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ لا ہی سخت فان مارہ هو ہو بہلا وصالح سالہ ندا ہونی اک تو بہ اللَّهُ ہوئی وسل خيركم خيركم لأهده وأنا خير لأهده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم سادیل کریم ادا شاہی برادران اسلام باجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیدت امباہۃ المؤمنین رضوان اللہ علیہ ہند کے ذمے میں ہم نے سیدہ خدیجت القبرار رضی اللہ تعالی حسالانہ اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کچھ اغوا پڑے ہیں اور بیان کیے ہیں اور آج الحمدللہ ہم سیرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ حضور کی بی بیوں میں خاندان قریش سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی جو بی ہیں وہی ہیں کیونکہ قریش کا قبیلہ جو ہے وہ تمام قبائل سے ہر لحاظ سے افضل اسی لیے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک وسالا نے ولد اسماعیل سے کنانہ کو چنا اور پھر اللہ پاک نے کنانہ میں سے قریش کو چنا ہے اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا ہے بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑے شان والا قبیلہ ہے آگے پھر یہ تو بنو ہاشم یہ سارے اس کی شاخیں عامر ابن لوائی ہے بنو ہاشم ہیں یہ, یہ قبیلہ ہے آگے اس کے پخت ہیں شاخیں تو حضور کی یہ بی بیبیاں جیسے بی بی عائشہ ہیں اسی طرح بی بی ہفسہ ہیں اسی طرح ام حبیبہ ہیں تو یہ سب کریشی کرشیا کرشیا ہیں تو سیدہ حفسا رضی اللہ تعالی انہا جو ہیں یہ بنت عمر ابن الخط ہیں بی, بی حفصہ جو ہیں رضی اللہ انہا یہ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کی بن یعنی جس کا باپ کا یہ عظمت ہو کہ جس کے اسلام لانے پہ اہل عرض نہیں بلکہ اہل سما نے بھی خوشیاں منائی حضرت عمر کے اسلام لانے سے ملائکہ نے بھی خوشی منائی اتنے بڑے باپ کی یہ بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں وہ شخصیت ہیں وہ ابکری انسان ہیں کہ جس کے بارے میں رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بنا دوں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں محدث ہوتے ہیں میرے زمانے میں عمر ہے وہ عمر امیر المین عمر عبدالخصطاب الناطب الحق وصطواب یعنی جس کا عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو اس محفل میں بھی اللہ اپنی رحمت سے خوشبو پیدا کر خوشبو نہیں ہوتی جو ہمیں میں سوچ ہر چیز کی خوشبو اللہ نے الگ رکھی تو یہ سیدنا عمر ابن الخطاب کی بیٹی ہے اور ان کے چچا جو ہیں وہ زید ابن خطاب اور زید ابن خطاب ان لوگوں میں ہیں جو حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائے نشری حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرا بھائی زید جو ہے مجھ سے ہر حال میں بازی لے گیا اسلام میں بھی پہلے اور شہادت بھی پہلے پاس تو زین ابن خطاب ان کے چاچا ہیں عمر ابن الخط ان کے والد ہیں اور اسی طرح آپ کی والدہ جو ہیں وہ زینب بنت بنتے مضمون ہیں جو حضرت عثمان ابن مضمون کی بہن ہے حضرت عثمان ابن مضعون جو ہیں وہ بڑے مشہور جلیل القدر صاحب ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان کی بہن جو ہیں بی بی زینب بنت مضعون ان کی یا بی بی ہفتہ ان کی بیٹی بی. یعنی باپ کی طرف سے حضرت عمر ہے اور والدہ کی طرف سے زینب بنت مضون ہے جو عثمان ابن مضون کی بہن اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کی پھوپھی جو ہیں فاطمہ سب انتخاب وہ بھی سابقین الاسلام میں ہیں جو پہلے پہلے اسلام لائے اور ان کے شوہر جو ہیں سعید ابن زید وہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہی ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ جنتی اللہ نے جب ان کو زندگی میں اعلان فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم وہ اپنے اللہ سے راضی اللہ, سے راضی اللہ ان سے راضی اللہ نے جب ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دی اور جن کو خیر القرون کا شرف مل گیا کہ خیر القرون نے فر نہیں سمب اللدین یلون سمب لیکن پھر صحابہ میں بھی تو درجات ہیں جیسے انبیاء میں درجات ہیں نبی تو سب نبی رسول تو سب رسول رہے مستلیم امبیا اور رسول جو ہے شان والے لیکن ان میں بھی پھر درجات ہیں کہ دل رسول و بد اللہ بادم میں نے من اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھی بعض پہ بعض پہ فضیرت دی ہے کہ بعد وہ ہیں جن کو ہم نے شرف کلام بخشا اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھائی و تو آیات سے نوازا ہے تو جیسے یعنی انبیاء میں درجات ہیں اسی طرح صحابہ میں بھی درجات ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد رو زمین پر عالم اسلام میں اللہ کی مخلوق کے مسلمہ میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو خلفہ راشدین ہیں ہے ابھی بکر و ابر عثمان والدین یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و شیخین کا قائل نہ ہو یعنی وہ مانتا ہے کہ صحابی ہیں مانتا ہے شان والے ہیں مانتا ہے عظمت والے ہیں لیکن فضیلت شیخین کا تمام صحابہ پہ تمام مخلوق پہ قائل لاہور و اہل سنت سے خارج ہے۔ جیسے کہ بعض رواف کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں ہمارا تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ الطلی افضل ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے وہ جزئی افضلیت ہے اعتبار کرابت رسول اللہ کے ورنہ کلی بھری جو ہے ابو بکر عمران اسی لیے یہ عقیدہ اہل سنتے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی اسی طرح پھر وہ لوگ ہیں جو اشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں کیا مانا یعنی یہ وہ لوگ ہیں اشرہ دس آدمی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نام لے کر جنت کی بھی خیال رکھے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے فلاں جنتی, جنتی ہے اور اللہ کے نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جب تو خدا نہ کہتے کیونکہ بحال کا انجام کا علم تو اللہ کو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی تب حضور نے فرمایا ان اسی طرح ان میں سے پھر اصحاب بدر ہے اصحاب بدر میں سے پھر اصحاب بیت رضوان ان کے بعد اصحاب عہدے اسی طرح یعنی پھر اصحاب بیت اقبا ہے تو یہ درجات جیسے برا ایک میں بھی درجاتے ہیں امبیا میں بھی درجاتے ہیں صحابہ میں بھی درجاتے ہیں تو یہ وہ خوش نصیب بی بی ہے بی بی ہفنا کہ ان کی پھوپی جو ہے فاطمہ خطاب ان کا وہ سابقین علامات میں اور ان کا شوہر جو ہے زید بن زید وہ اشرف و بشرف اور اس بی بی کی عظمت کا تقاضا دیکھیں کہ باپ ایسا ملا ماں ایسی ملی اور بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علوما یعنی جس کا اتباع سنت میں ایک مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقع. اس عظمت والی بیوی بی شان والی بیوی بی سیدہ حفصہ کی پیدائش جو ہے وہ حضور کی بیسک سے پانچ سال قبر بیسک کمانے یعنی نبوت ملنے حضور صلی اللہ علیہ نبوت ملنے چالیس سال کے بعد تو آپ کی بے سک جو ہے نبوت ملنے سے پانچ سال پہلے بی بی ہفسہ پیدا ہوئی اور یہ وہی سال ہے جب قریش جو ہے بنا کعبہ میں مصروف تھے یعنی قریش جو ہے وہ اللہ کا کعبہ بنا رہے تھے اللہ کا گھر بنا رہے تھے کیونکہ اس کے دلوں میں کابت اللہ کا احترام تھا وہ اس کو خدا کا گھر باندھے اور یہ وہی دور ہے کہ جس بنا کعبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریف ہو یعنی جب قریش نے کعبہ شریف بنایا ہے تو میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریف ہو اور آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے کعبہ شریف کی عمارت کے لیے اسی لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابی طالب نے جب دیکھا کہ حضور پتھر اٹھا رہے ہیں کندھے پہ تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نے بغیر کوئی کپڑا بھی نہیں رکھا ہوا ہے کندھے پہ تو فرمایا کہ ہاں کپڑا نہیں ہے تو اس نے کہا آپ چادر کھول لیں یہ کندھے پہ رکھ لیں یعنی اس دور میں یہ کوئی ایسی بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ مرد جو تھے ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے ایک دوسرے کے سامنے حسم کم لیتے ایک دوسرے کے سامنے کپڑا بدل لیتے تو یہ چیزیں ایب نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ یہ یعنی اچھی بات سمجھی جاتی تھی کہ مانا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں یہ لوگوں سے چھپتا چپتا پھر نے فرمایا کہ نہیں نہیں مجھے اسی طرح رہنے دو اب ابھی تعلیم کیا کیا ہے بزرگ ہے باپ کی جگہ ہے تو انہیں جلدی سے ضروری کیا دکھائی پستا رہو رکھو کندے پر آپ کا کندھا زخمی ہو جائے گا آلا رسول در گر گیا بے ہوش دو ابھی طالب تو نہیں جانتے تھے نا کہ مقام عزت و عزمت نبوت ہے یہ تو نبی ہے اللہ کا اللہ کے مقام انبیاء کا مقام تو اپنا ہوتا ہے تو جلدی سے پھر کپڑا ڈال دیا ابی طالب نے اور پھر حضور طبیعت بحال ہوئی آپ نے اور نے کہا بس مجھے اپنے حال پر رہنے دیں تو یہ وہی زمانہ ہے جب قریش بنا بیت میں مشغول ہیں اور اسی سال میں بھی افزا پیدا ہو اور اسی زمانے میں حضر اسرت کا جھگڑا ہوا اللہ تبارک مسال رحمت سرمائے ہر دور میں ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں یعنی ابتا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے نا سردار ان کو حضر اسرت کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے لگانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے اپنے قبائل کو تیار کر لیا اور خون کے پیارے بھر کے ہاتھ ڈال کے انگلیاں ڈال کے وعدے کیے کہ مر جائیں گے لیکن حضرت سود لگائیں گے قبائل تو پھر ایسے ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ شرف جو تھا اصلاح کا حضر اسود کے مسئلے میں سلو کرانے کا وہ بھی سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید محمد وصفا کے حصے میں آیا اور آپ نے ہی پھر اٹھا کے حضر اسود کو دیوار کعبہ میں رکھا تو بھی ہفسہ پیدا ہوئی اس کے بعد بی بی افسا نے جب جوانی حاصل کی مراحل بلو کو طے فرمائے تو اسلام کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا رشتہ کر اسی میں بہتری ہوتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے اسی میں عفت ہوتی ہے اسی میں پاکیزگی ہوتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا جی کہ ابھی ہم نے تعلیم مکمل نہیں کی اور ابھی یہ نہ وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اور ابھی اس کا مستقبل روشن نہیں ہوا اس وقت تک اللہ کی راما سے لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں لڑکیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بال سفید ہو جاتے ہیں پھر کوئی کوئی دیتا ہی نہیں یہ سارے ایک تخیلات ہیں جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کون فکرا تم غریب ہو اللہ تمہارے میں وسط ہے بس بات ختم ہو گئی یہ تصور جو ہے نا کہ ہمارے کفار نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ ہمارا ایمان یقین خدا کے بجائے مادیات پہ ہو جائے ان لوگوں کا ایمان تو صرف اللہ پہ تھا مادیات پہ تو نہیں تھا ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہوگی ہم ستر فض کر لے اللہ چاہے جس کا رزق بڑھا دے جس کا گھٹا دے ہم لاکھ محنت کرتے ہیں یعنی آپ نے خود دیکھا ہے ماشاء آپ ڈاکٹر ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے سارا دن بیٹھا رہے ہے اس کے بعد چار بری بھی ایک ڈاکٹر ہے اس سے ڈگری میں بھی کم ہے وہاں لینے لگی ہوئی تو اگر ڈگری پہ ہی رہتے سات ڈاکٹر تو دونوں ہیں صنعت تو دونوں کے پاس ایک آدمی کو دکھانے کے لیے مریض باہر دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں وہ کہیں گے ہم اسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ اندر سیٹ پہ کون بیٹھے اچھا ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہیں چلو کل آ جائیں گے لیکن اس کو ہم نہیں دکھائیں گے ڈگری تو اس کے پاس نہیں ہے اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی کوئی دنیا کا پیشہ آپ دیکھ لیں کہ بعض و ہیں بعض بدرسین ہیں بعض اساتذہ ہیں بعض خوطبا ہیں بعض باعدین ہیں کہ ان کے پیچھے عالم دوڑتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کے کو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں حالانکہ وہ بھی عالم ہے وہ بھی آلے تو اس لیے شریعت اس بات پہ زور دیتی ہے تاکہ وہ مرحلہ بھی نہ آئے جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو گناہ کے بارے میں وہ فکر ہی نہ کر سکے اس سے پہلے اس کو حلال دے دو تو اب بھی ہفتہ کا رشتہ جو ہوا وہ حضرت خنیس سے ہوا خنیس خنشنی حضافہ ابن حذیفہ جو ہے ماشاء اللہ وہ بھی سابق ہی اسلام نے یعنی جو لوگ سب سے پہلے اضلاع گانے والے لوگ ہیں حضرت قنحصری حضرت خنص سے رشتہ ہونے کے بعد اسلام کے ابتدائی دور اور مشکلات کا یہ عالم تھا کہ زندگی گزارنا صحابہ کا اور دین پہ قائم رہنا مشکل تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اور آپ کے حکم سے صحابہ نے ہجرت کی حبشاد کی تو یہ حضرت خنس جو ہیں یہ بھی بیفس کو لے کے ہجرت کر گئے ہبشے کی دواری. پھر انہوں نے ہبشہ سے واپس آئے لیکن مکہ آئے اصل میں بادشاہ نے دو دو دفعہ بھی ہجرت کی ہے یعنی ایک دفعہ ہجرت کی ہبشہ کی واپس آ گئے پھر دوبارہ ہبشہ گئے پھر واپس آئے پھر مدی نے مرور گئے تو صحابہ پر تو مشکلات کا ایک عظیم دور گزرا ہے ابتلا کا ایک عظیم دور گزرا تو حضرت خنا جب واپس آئے تو انہوں نے پھر مدینہ منورہ کی مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ آ گئے اور جب سب سے پہلا گزوا ہے بدر ہے یہ حض بدر یوم الفرقان یوم الطقل جمان جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو بدر والے جنگ میں حضرت خنیس بھی شریک ہیں یعنی حضرت خنیس گویا اصحاب بدر میں ہے بدری صحابی حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہو گئے بدر میں آپ کو بہت کاری زخم لگے لیکن انہیں حالات میں صحابہ نے بڑی محنت سے اور فشانی سے اور ہمت سے اپنے ساتھی کو اس زخمی حالت میں مدینہ مرورہ پہنچایا بدر سے یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس دور کو سامنے رکھیں کہ جب کوئی گاڑی نہیں ہے ایمبولینس نہیں ہے آدمی زخمی ہے اونٹوں کا سفر ہے کہہ دینا تو بہت آسان ہے آج تو ذرا سی بھی تکلیف ہو تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن اندازہ کریں کہ صحابہ نے وہ کس طرح مراحل گزارے ہوں جب واپس اونچے مدینہ منبرا میں تو فوت ہو گئی زخم تو میں لگ چکے تھے لیکن جان پر نہ ہو سکے آپ میں بہت آ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور جنت البقی تک بھی دے گئے تو حضرت خنیش کے حنصن حذیفہ کے شہید ہو جانے کے بعد بی بی ہفسہ ربی اللہ تعالی عنہا یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اتنے بڑے گھرانے کی بیٹی اور اتنی عالمہ اور ذکیا ذہینہ اور اللہ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ یہ ان چند بیویوں میں ہے جو لکھنا بھی جانتی تھی یعنی کاتبہ بھی تھی پڑھنا اس دور میں تو مردوں میں بھی کاتب نہیں تھے یعنی پڑھے لکھے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو مردوں میں بھی بہت کم تھے لیکن یہ بی بی ہیں جن کا شرف ہے کہ یہ خاتون ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک عورت شفا بنت عبداللہ اللہ ان سے پڑھا دی. لکھنا سیکھا دی. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی انہا جوانی میں بیبا ہو بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا سدمہ پہنچا بیٹی ہے اور جوانی ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی اب ان کو بٹھانا جو ہے وہ نہ شرح اندرست ہے نہ عقل انت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت ہوئے اور آپ کے سامنے ایک رشتہ تو حضرت عثمان کا ہے چونکہ سید اللہ عثمان علی اللہ تعالیٰ کی زوجہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی بی بی رکی رقیہ رکی جو ہیں یہ بنت النبی المصطفیٰ حضور کی بیٹی اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰن ہوگی بیوی بی بھی فوت ہو گئی لہذا وہ بھی بغیر بیوی بی کے ہیں اور بی بی حفصہ بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں کیوں نہ حضرت عثمان سے بات کروں تو انہوں نے آپ کے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اور آپ کا بھی اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی وفات فرما چکی ہے اور آپ کو بھی بہرحال شادی کی ضرورت ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری بیٹی سے رشتہ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ مجھے سوچنے کا موقع لیکن حضرت عمر کو کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بھئی میں نے جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہو اور اس کے بعد کم از کم آدمی ہاں نہ تو کرے نہ جواب تو دے نہ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نے باپ باندھا ہے کہ باپ عرض الخان بنت ہوں اور اخت ہوں اللہ خیر کہ اگر کوئی بندہ بیٹی ہے بہن ہے اس کے رشتے کے لیے کسی اچھے آدمی کو جا کے خود کہیں تو یہ جائیں یہ کوئی عیب نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے جی ہم لڑکی والے ہیں جی ہم چھو کہیں بھائی جیسے لڑکے والوں کو حاجت ہے تم لڑکی والوں کو بھی ضرورت ہے اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ باپ بند دیا کہ باب اردو لے ابنت او او اختہ اللہ خیر کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے اور وہ کسی اچھے آدمی کے پاس جا کے اس خود پیش کرے اسلامی روایات ہیں اور بعد واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو فکر پر بھی رشتہ پی لیکن <تصفح> کتنا ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے گھروں میں جوان بیٹیاں جو ہیں وہ بغیر شوہر کے نر اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ اس معاشرے میں گناہ نہیں تھا او کوئی قلیل مثال ہے کہ ایک آدھا واقعہ ہوں گیا تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی خاموش ہو گئے انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ قدمہ ادا رسول اللہ ہے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کہ میرے ساتھ عثمان نے کیا کیا حضور کیا کیا کیا اور کہا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا میں نے خود جا کے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیکن لیکن سے چپ کر دیا اچھا جواب دوں گا اور اس کو جواب ہی نہیں حضور مسکرائے اور فرمایا عمر غصے میں نہ آؤ تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو تمہاری بیٹی سے افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر غصہ نہ کرو حضرت عثمان میں اگر چپ کر گئے تو حکمت ہے اللہ کی کہ عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے افضل ہے اور تیری بیٹی کو اللہ وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے افضل ہے میں نہ سمجھ سکا کہ کیا مراد ہے کون عثمان سے اچھا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ختم رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے خطبہ کیا اور جب حضور کا پیغام آیا تو اب ہم سمجھیں کہ ہاں میری بیٹی سے وہ رشتہ کرے گا جو زبان سے بہتر ہے تو محمد رسول اللہ سے کون بہتر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو دن ہم پہ حق کو باہر رکر فرمائی بیٹی سی بی, بی رقیہ اس کے بعد بھی بیوی بی امریکوم آئی وہ بھی حضور کی بیٹی ہے اسی لیے عثمان ذنورین کہلاتے ہیں کہ ان کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وعدہ وسلم کثیرن کثیرہ اتنا تو یہ حضور کا فرمان جو تھا تو اب بھی حفصہ جو ہیں وہ زوجہ بنی محمد اللہ صلی اللہ علیہ اور بی بی افسا یعنی اندازہ فرمائے کہ علموں میں بھی فضل میں بھی اور جود و سخا میں بھی ان کا ایک بقام تھا لیکن خدا کی شانے کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی اور یہ ہوتا ہے بڑے خاندانوں کی بات جو ہے تو ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے کہ ان کی روایات اور جو بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو اپنی خدمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم عزت کریں گے خدمت کریں گے تو وہی ہمیں برداشت کریں گے تو حضرت آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ حفسہ روی اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت مبارک میں کیونکہ تیزی تھی تو کبھی کبھی کوئی تیز بات بھی ہو جاتے کہا تھا بھائی نہ زو جی وہ زو ہمیشہ خیال رکھا رو. یہ میاں بیوی کا ایک مقام ہے جو بات ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے جو بات ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے جو ناز و انداز ایک بیوی بی اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے کسی جی اور کو کیا حق ہے کہ وہ ان باتوں کو عام لوگوں پہ تشویح دے کے دیکھو جی جیسے جی بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو گئی کہ بی بی عائشہ نے زبان درازی کی نعوذ باللہ بی بی بیفس جو تھی وہ بھی زبان دراز تھی اپنی کتابوں میں لکھ گئے تھے اللہ ہدایت تھے بہت ہو گئے تو اللہ بخش دے اللہ کے بندے زبان درازی الگ بات ہوتی ہے میاں اور بیوی کے اندر ایک ناز ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے وہ ایک ہجت ہوتی ہے ایک مقام ہوتا ہے وہ ہر آدمی کو تو نصیب نہیں ہو سکتا جو میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا بننا لباس الخم وہ ان تم لباس اللہ اسی لیے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بات فرمائی تو ان کی بیوی نے سامنے بات کی تو حضرت عمر چران میں تم میرے سامنے بات کرتی ہو تمہیں پتہ ہے کون تمہارے سامنے کھڑا ہے اس نے کہا عمر زیادہ غصہ کر رہے ہیں کی کیا ضرورت ہے پہلے بیٹی کو جا آ کے سمجھاؤ تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتی ہے تو میرے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی اس کی بات حضور کو ناگوار بھی گزرتی ہے لیکن بی بی ہفسہ کہتی ہے تو اگر اللہ کے نبی کے سامنے بات ہو سکتی ہے تمہارے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی تو حضرت عمر تو غصے میں آ گئے اچھا بی بی ہفسہ اللہ کے نبی کے سامنے کے بات کھولتی ہے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہوتی ہے اس نے کہاں ہوتی ہے تم اللہ نے نبی کے سامنے بات کرتی ہو خبردار حضور کے سامنے کبھی بات نہ کرنا ورزہ ہو سکتا ہے کہ کہیں حضور آپ کو طلاق دے دیں تو بی بی بیفسا نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ماں بہن زوجی اور زوج ہے ایک تعلق ہے اس تعلق پر ایک ناز ہوتا ہے اسی پر ایک مان ہوتی ہے نا بندے کی کہ بھائی میرا شوہر ہے میں دیکھو کہاں تک میری بات کو سہتا ہے برداشت کرتا تو سیدہ حفصر علی اللہ تعالی انہ کی تیزی یہ تباہ کا ایک واقعہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن, دن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صفیہ جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رو, رو رہی بی بی صفیہ روی اللہ تعالیٰ جو ہے رو رہی ہے تو حضور حیران ہو گیا آپ نے فرمایا کہ صفیہ کیا بات ہے کیوں رو رہی نے کہا کیسے کہ رو بی بی ہفسہ بی بی عائشہ مجھے کہتی ہے تم یہودی کی بیٹی ہو اچھا کبھی کبھی بی بی افسا ہو بی, بی عائشہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی مل جاتے ہم نے کہا آسول مجھے کہتی ہیں تم یہودی کی بیٹی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفیہ بن تمہیں بھی جواب دینا نہیں آیا نا کیا ہوگیا اگر انہوں نے کہا تھا تمہیں جواب دینا ہی نہیں آیا سلم ہے کیا جواب دینا وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے میں اوور کی بیٹی ہوں اور تم جو ہو تم تو یہودی کی بیٹی ہوں تو نے فرمایا تمہارا خاندان جو ہے تمہارے خاندان میں پہلے حضرت ہارون وہ اللہ کے نبی ہے. تم خاندان حضرت ہارون سے ہو حضرت, تمہارا باپ تو حضرت ہارون ہوا تو تمہارا باپ بھی نبی تمہارا چچا حضرت مسرار اسلام بھی نبی تمہارا شوہر بھی نبی تم جواب دیتی کہ کیا ہے تم کیا بات کر سکتی ہو تمہارا صرف شوہر نبی ہے نا چاچا تو نبی نہیں باپ تو نبی نہیں اور میرا تو باپ بھی نبی ہے حضرت ہارون اور میرا چاچا مسار اسلام بھی نبی ہے اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے تو بی سفیہ خوش ہو گئی اور مطمئن ہو گئی انہوں نے کہا تم ابھی بات نہ کرنا اگر وہ دوبارہ بات کریں پھر ان کو بات کر اب خدا کی شاہ نے کچھ عرصہ گزرا تو بیفا بی نے بھی کہہ دیا بیشا بی بی بھی کٹھی بیٹھی تھی ان نے بھی کہہ دیا کہ بنت یہودی تو بیوی بی سفیہ کھڑی ہو گئی اس نے کہا کیا کہتے تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو تمہارا باپ ابو بکر ہے, ہے تمہارا باپ عمر ہے صحابی ہے نا میرا باپ تو حضرت ہارون ہے میں سلسلہ ہارون سے ہوں وہ میرا باپ ہے وہ نبی ہے میرا چاچا موسٰ اسلام نبی ہے میرا شوہر محمد مصطفیٰ نبی ہے میرا تین نبیوں سے تعلق ہے تمہارا ایک نبی سے تعلق ہے تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتی ہو بسا قطع بی بی ہفتہ بھی چپ ہوگی اب کوئی جواب تو بن نہیں سکتا تھا بی بی عائشہ بھی چپ ہو گئی اب ایک دو جب حضور تشریف لائے اب دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی ہفتہ دونوں رو رہی حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہا کہ آپ صلاح اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑا سکھانے کے لیے بلا بھیجا ہے آپ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے آپ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کریں نہ کہ بیویوں بی کو جھگڑا بھی آپ سکھاتے ہیں بی پی سفیہ کو یہ جواب کس نے سکھایا ہے آپ نے سکھا دے بی, بی صفیہ کہاں جواب دے سکتے تھے ہماری بات کا تو حضور نے فرمایا اس بار یہ بتاؤ کیا یہ غلط ہے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات غلط ہے وہ ہارون کے خاندان سے نہیں ہے اور حضرت ہارون نبو علیہ السلام بھائی نہیں ہیں انہوں نے کہا السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ غلط ہے لیکن سکھایا تو آپ نے تو یہ حسن میں اشرا ہوتی تھی یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ مقام ہیں جو عام آدمی سمجھ نہیں تھا یہ مقام ہوتا ہے یہ عزت و عظمت ہوتی ہے اور اللہ نے جو آپس میں ایک رشتہ رکھا ہے نا جی خلق ہمیں کل شین خلق نہ دو جائیں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنا ہے اور اللہ نے یہ جو تعلق رکھا ہے یہ مبدت رکھی ہے اسی لیے قرآن نے دیکھے نا میں آیا تسکرو گریا تسکرو گی ریہ و جال مبدن و رحمتن یعنی تسکرو بیوی بی کے ساتھ سکون پکو اور تمہارے درمیان مبدہ بھی ہو رحمہ بھی ہو یہ وقت تو کسی کا تو سید حفصہ ربی اللہ تعالی عنہا کی عزمت شان کے بارے میں وال نے لکھا ہے کہ ساری امت پہ قیامت تک بی بی ہفسہ کا احسان ہے. ساری امت محمد مصحاب. وہ احسان کیسے ہیں کہ حضرت بی بی حفسہ نے جو مصحف تیار کیا تھا سیدنا نے ابو بکر کے حکم سے حضرت زید نے وہ مصحف حضرت ابو بکر کے پاس رہا حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے وہ مصحف جو ہے بیٹی بی بی حمسہ کو دی اور بی, بی حمسہ کیونکہ خود بھی کاتے تھی آپ کے ہاں ایک غلام تھے وہ بھی کاتب تھے تو آپ نے پھر اس نسخے کی تصحیح کی اس پہ محنت کی کہ کوئی حرف غلط نہ رہے اب جناب قرآن باغ تو جمع ہو گیا لیکن اختلاف ہے ہو گیا کیونکہ کراس صاف کاتے ہیں جیسے بس اللہ الخر منزا من ضعف راحت ہے من ضعف کراط ہے کا دلر کا بوفی آ بسم اللہ مجری ہا یا مجرے ہا دونوں کراتے وہ بھی کراتے وہ بھی کراتے اب جو کوئی صحابی اس کی رات میں پڑھتا وہ کوئی صاحبی اس کی رات میں پڑتا تو اختلاف پیدا ہونے کے خوف سے حضرت عثمان نے حکم دیا کہ بھئی قرآن پاک ایک کی رات میں جمع کیا جائے تو اس جمع کرنے میں جو نسخہ کام آیا وہ بھی, بھی حفصہ کرتا بی بی حفسہ ربی اللہ تعالیٰ انحاث حضرت عزت عثمان نے نسخہ مانگا قرآن کا بی بی افسا نے وہ نسخہ دیا اسی کے مطابق پھر پوری دنیا میں نسخے تیار کر کے تقسیم کیے گئے جو آج تک پورے عالم میں پڑے جا رہے ہیں تو یہ وہ نسخہ ہے جو بی بی حفسہ کے پاس ہے رضی اللہ تعالی عنہ و الحاض اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کام کی بھلائی کا کسی اچھائی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ پھر قیامت تک ممتد ہوتا ہے من سن سنتن حسنت کسی نے اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جب وہ چلتا رہے گا تو اس کا جلد بھی اس کو ملتا ہے تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حفسا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا تھا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عدمت بخشی کہ مصحف عسلمان جو ہے وہ دراصل مصحف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں روایت اور اسی طرح بیفسا رضی اللہ تعالی تعالیٰ انحاخ اتنا زود تھا اتنا تقویٰ تھا اتنی عبادت تھی کہ ازواد رسول حیران ہو جاتی کہ اتنی عبادت تھی. رضی اللہ تعالی انہا و رہا اور کیسے نہ ہو کہ جس نے عمر جیسے باپ کو دیکھا ہو جس نے زید جیسے چچا کی صحبت حاصل کی ہو جس نے فاطمہ بی بی پھوپی کی فاطمہ بنت خطاب کے گود میں جس نے سر رکھ کے آرام کیا ہو اور خطاب کے گھرانے کے خون کا جن میں اثرات ہوں تو جب یہ بات ہوگی تو پھر بی ہفتہ بی کا شان کیسے بلند گی کی اور پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ شوہر کون میری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ آدھی واسک اسی طرح اور نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیوی بی حفصار رضی اللہ تعالی الحا نے اور بیوی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا اور اس مشورے کی وجہ کیا تھی اس میں محدثین نے اور اما نے بڑے واقعات لکھے ایک واقعہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی بیفسا اجازت لے کے اپنے باپ کے گھر چلی گئی کوئی وجہ تھی باپ نے بلایا تھا بی بیوی نے جاج رہی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مملوکہ تھی بانی تھی بی بی ماریا گفتیا جو مکوکس نے حضور کو ہدیا تھی اور بی بی ماریا گفتیا بھی وہ بی بی ہیں کہ ہائے تو کنی دیا آپ کی مملوکہ ہے لیکن ان کے بدن سے بھی اللہ نے بیٹا دیا جو فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم یہ ماریا خلقیا کے بدن سے پیدا ہوئے لیکن اس کے بعد ان کی بھی حیات نے ساتھ نہ دیا جو وقت مقرر تھا اس پہ فوت ہو گیا تو بی بی ماریہ گدیا کو حضور پاک نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا لیا بی بی ماریہ تشریف لے آئی اچھا بی بی ہفسہ کو بھی فکر تھا کہ میرے گھر میں حضور آئے ہوئے ہیں اور مجھے باپ نے بلا لیا ہے تو میں زیادہ وقت ضائع نہ کروں تو بی بی حفصہ جب جلدی صرف واپس آئیں تو آپ کے کمرے میں حضور حضوریاں کییا کے ساتھ لیتے ہوئے اور یہ کوئی منع نہیں بی بی ہے ان کی بیوی ہے اللہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جی بعض مستشرقین یا بعض آدا اسلام آدا دین ان باتوں کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا ہے کیوں کیا کیا مطلب ہے؟ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ انبیاء پر اعتراض بھی وہ کرتے ہیں کہ جو جن کا اپنا یہ عالم ہے کہ بھائی اللہ پاک محفوظ رکھے جن کا نہ گھر محفوظ ہے نہ اولادیں محفوظ ہیں نہ بیٹے محفوظ ہیں نہ بیٹیاں محفوظ ہیں لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے بھی بیماری بی حضور کی مام مام کا تو بی بی تو کو غصہ گیا چونکہ طبیعت میں تیزی تھی انہوں نے کہا یار سی میں تھی یو کی یونی میرا دن ہے میری نوبہ ہے میرا گھر ہے اس میں اور میرے فلاش پہ آپ نے بی بی ماریا کو کیوں بلایا تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم اس بات پہ زیادہ غصہ نہ کرو اتنی حرم تھواز کے بعد میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا اور یہ ہوتا ہے یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر اس کو اہمیت دی جائے نا یہ جی بات بڑھائی جائے تو پھر چھوٹی سی بات کو بڑھایا جا سکتا ہے نا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو بھی کیوں نہ پڑھو تو حدیث مبارک میں صحیح حدیث مبارک میں لفظ ہیں کہ ان نہا تت لو الشیطان کہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے ان نہا تت لو بہ کرنے اشتان یہ حدیث کے لفظ ہیں اور صحیح حدیث ہیں اب جناب اس میں منگری حدیث کو بڑا موقع ملا ان نے کہا اچھا یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سیموں کے درمیان سے نکلتا ہے ان نے کہا جناب ہر آدمی کی پہشانی جو ہے نا انسان کے سارے بدن کا ستائیسواں حصہ ہوتی ہے. کیا مطلب بکسد ہے کہ سارے بدن کی پیمش کریں آپ سر سے لے کر پاؤں تک طول دیکھیں پھر بندے کا عرض دیکھیں اس کے بعد اس کو ستائی سے تقسیم کریں پھر اتنی کی کسانی ہوگی ہر بندے کی ستاسواں حصہ ہوتی ہے تو ان نے کہا کہ جناب یہ کمال کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے دو سینگ ہیں ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا تو یہ اس کے طول عرض کا ستائیسواں حصہ ہوا اس سے شیطان جو ہے سورج نکلتا ہے اور سورج کتنا بڑا ہے تو اگر یہ سورج کا طول عرض جو ہے سورج تو زمین سے کئی گنا بڑا ہے تو اگر شیطان کے سینگوں کے درمیان میں اتنا بڑا قرہ جو ہے سورج جیسا آ سکتا ہے اس کا قد کتنا ہوگا طول کتنا ہوگا ٹانگیں کتنی ہوں گی لمبائی کتنی ہوگی اتنا مسئلہ پیدا کر دیے کہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی لہذا نبود بلّہ حدیث غلط ہے تو یہ اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا جی کہ پہلے تو ستائیس کا حصہ بنایا گیا پھر باقی سورج کو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکالا گیا ایک محاورے کی بات تھی کہ بھائی چونکہ لوگ آ... سورج کی عبادت کرتے ہیں تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ میری عبادت کریں وہ اپنا خوش ہو رہا تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ ست نہ ہو بہنا شیطان اس کا من یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ باقی سورج اس کے سینگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا. ایک محاورہ جیسے آپ چاند دیکھتے ہیں نا کہتے ہو وہی وہ دیکھا آپ نے اس نہیں اس کا میری انگلی کے پیچھے دیکھو تمہاری انگلی کے پیچھے چاند آ جاتا ہے اتنا بڑا کوڑا وہ دیکھو وہ دوست کھجور دو دو کے پیچھے دیکھو وہ مسجد کے مینار کے پیچھے تمہیں ہوتا اچھا چلو میں اشارہ کر دو میری انگلی کے پیچھے دیکھو انگلی کے پیچھے چاند آ سکتا ہے ایک محاورہ اسی طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ شیطان صاحب نے کھڑا ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے کہ چلو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں اسی لیے حکم ہو گیا کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور این جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہ اس لیے جب باتوں کو بڑھایا جاتا ہے نا جی تو پھر نمک میرے لیے سارے لوگ خود لگاتے ہیں سہرا بھی خود بناتے ہیں قبرہ بھی خود بناتے ہیں نتیجہ بھی پھر خود حاصل کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا یہ حضور کی بیوی ہے حضور کا گھر ہے دو آدمی اتہرات ہیں اگر ایک آدمی کے دو بیویاں ہیں اگر کسی بیوی کو اپنے کمرے میں بلا لیا تو کون سی جی نعوذ باللہ خلاف شرع خلاف عقل بات ہے نہیں لیکن اس کو بہرحال مستشرقین نے بہت بڑی ہوا حالانکہ ایک واقعہ یہ ہے اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ اصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ ہر بیوی بی کے گھر میں تشہیر لے جاتے یعنی آپ کی عادت مبارک ہے کہ دس منٹ کے لیے ہر بیوی بی کے گھر میں جاتے ہیں خیریت پوچھتے دس منٹ کے لیے تشکیل رکھتے ہنس بول لیتے کوئی حالات ضروری ہوتے کوئی بات ضروری ہوتی کوئی اس بیوی بی کی ملنے والی کوئی عورت آئی ہوئی ہوتی کسی کی حاجت ہوتی کام ہوتا بسرا ہوتا پھر دوسری بیوی بی اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جس کے گھر میں حضور کا نوبا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رعایت تھی آپ پر پابندی نہیں تھی کہ آپ لازمن ہر بیوی بی کو جو ہے نوبے کے مطابق جائیں اللہ نے آپ کو جلدی دی آپ کی مرضی ہے لیکن یہ حضور کا کمال انصاف تھا کہ باوجود اجازت ملنے کے حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا باقاعدہ جیسے کسی کا نمبر آتا تب سے چھوڑ جاتا تو جب آپ بی بی زینب کے گھر میں آتے بی بی زینب کے گھر میں اتفاق سے شہد آ گئی. اچھا حضور کو شہد بڑی پسند تھی ساری زندگی حضور کے استعمال میں رہی ہے شہد بدہ کے باز نے لکھا ہے کہ گرمی میں آپ شربت بتا کے پی لیتے تھے اور سردیوں کے زمانے میں گرم پانی میں ڈال کے جیسے چائے پیتے ہیں ایسے آپ پیتے تو بی بی صاحبہ کے گھر میں جب شاد آ گئی اصل آ گئی تو اس وہ حضور کی محبت کا بھی پتہ تھا کہ حضور کو بہت پسند ہے تو بی بی صاحبہ پانی محفوظ رکھتی اس زمانے میں پانی تو یہ, یہ تھوڑا تھا کہ فریج تھے اور فریزر تھے اور برف تھی زیادہ کرنے کا کیا ہوتا تھا کہ سراہیوں میں پانی رکھ لیا اوپر باریک سے کپڑا ڈال دیا کہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو بلکہ ہمیں بھی یعنی یاد ہے اب تک بھی ہے لیکن اب وہ زیادہ رواج نہیں رہا ورنہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا تھا اہل مکہ کا کہ وہاں سے ہمارے لیے سرائیاں لاؤ کیونکہ مدینہ منورہ کے بعض وادیوں کی بٹی جو ہے وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ بہت ٹھنڈی ہوتی اور آج بھی آپ پرانے گھر دیکھیں مکے میں بنے ہوئے جن کے باہر لکڑی کا کام ہوا ہوتا ہے تو باہر ان کے اندر باقاعدہ سنائی رکھنے کی جگہ ہوتی کہ بھی سرائی پانی کی بھری اور وہی رکھتا کہ باہر کی ہوا لگتی رہے اسی طرح یعنی وہ پانی ہوتا تھا اپنا اور وہ اب اچھا ماشاءاللہ اللہ ٹھنڈا ہو جاتا اچھا کئی اور جب ہم یہاں ابتدائی پڑھتے تھے تو رمضان شریف کا جو افطار ہوتے تھے اب ہر مشین میں وہ بھی سرائیاں ہوتی سرائیاں رکھتے تھے اثر سے پہلے آگ رکھ دی جاتی تھی اور مغرب سے وہی ٹھنڈا پانی دیا جاتا تو اب بی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں حضور کے لیے شربت کا پانی بنا کے شربت بنا کے شہد ڈال کے اب حضور کو چونکہ وہ چیز بڑی پسند تھی تو حضور مثلا دس منٹ کے بجائے پندرہ منٹ بیٹھ جاتے تھے زیادہ دیر لگ جاتی تو ایک وجہ جو تھی وہ یہ بھی بنی کہ بی بی عائشہ اور بی بی ہفسہ نے مشورہ کیا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی حزل پاک بیان بی کے گھر میں زیادہ بیٹھتے ہیں اور یہ فکری باتیں ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو شوقن کے دل میں ایسی بات ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب زوج محمد مصطفیٰ ہو جیسے ایسا محبوب شوہر ہو ایسا با کمال با جمال با نوال شوہر ہو کون بیوی بی برداشت کرے گی کہ دوسرے کے گھر میں پانچ منٹ زیادہ بیٹھے کسی لیے ایک دن حضور کے صاحب نے اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صاحبہ بیٹھے کسی آدمی نے حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا ہدیہ تو اب کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے تقسیم کرنا ہو تو دائیں سے شروع کرو کیونکہ بائیں سے شروع کرنا منع ہے اب حضور پاک نے سوچا کہ عجیب بات ہے کہ دائیں پہ تو بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ ہے نوجوان اور بائیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بائیں سے شروع کریں تو سنت کے خلاف ہے دائیں سے شروع کریں تو اس بچے کو ان بزرگوں پہ ترجیح دینی پڑتی ہے تو آخر حضور نے یہ حل سوچا آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا یہ حق تو ہے تمہارا کہ یہاں سے ہم شروع کریں لیکن اگر تم معاف کر دو اجازت دے دو تو تمہاری اجازت سے اس طرف سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی ابتدا کروں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم اور الگ بات ہے ورنہ میں اجازت کبھی نہیں دوں گا کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تو میں حاضر ہوں انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن آپ مجھے رائے دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ہاتھوں سے میں نہ پیوں وہ سارا پی جائے مجھے نہ ملے تو میں تو معروم ہو گیا میں کیوں اپنا حصہ چھوڑ دوں نبی کے ہاتھ سے ملتا ہے اللہ تمہارا ہاتھ کیا مل جائے میں پہلے پیوں ہوں, میرا حق تو اب نعوذ باللہ اس کے دل میں ان بڑوں کی توہین نہیں کی وہ ان بڑوں کی شان میں کوئی کوتا ہی کرنا چاہتا تھا مقصد یہ تھا کہ ایسا موقع کبھی ملے گا کہ حضور کے ہاتھ سے ہمیں دودھ ملے اور میں اس کو چھوڑ دوں دوسروں کے لیے لگا آیا اس کو میں نہیں آپ کا حصہ دیتا تو اصل میں اس لیے یہ باتیں پیدا ہوتی تھی کہ جب محبوب محمد مصطفیٰ ہوں اور چاہنے بی بی عائشہ اور بی بی ہفسہ ہوں تو کیسے برداشت کریں گے دوسری بیوی بی کے گھر میں زیادہ دیر لگ جائے اور ہمارے گھر میں آ کے کم بیٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا انہوں نے کہا کہ ہفسہ باقی ہوں اگر تمہارے گھر میں حضور پہلے آئیں تو کہنا کہ ارس اللہ میں آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی ہوا آ رہی اچھا حضور کو خوشبو بڑی پسند تھی اور روائے کریا سے بڑا غصہ تھا یعنی بدبو کو حضور تو اتنی نفرت تھی آپ ریہا کریا سے نفرت تھی آپ اور خوشبو آپ کو بہت پسند تو ویشیہ باہر لال نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو خوشبویں استعمال ہوتی تھیں ایک تو ورد ہوتا تھا گلاب اور ایک مشک ہوتا تھا جسے مسک آپ کہتے ہیں اور ایک عطر اوز یہ تین عطر ہیں جو حضور کے زمانے میں استعمال ہوتے ہیں اور تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اچھا آدمی ماشاءاللہ جو بڑے عرب ہیں ان کے یہاں بھی انہی کی زیادہ رواج ہے کہ گرمیاں ہیں تو ورد استعمال کرتے ہیں سردی ہے عد سر استعمال کرتے ہیں جو عد گرم ہے اور ورد جو ہے گلاب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو انہوں نے اب جناب یہ آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے پاس ہے تو میں بھی یہی بات کہوں گی حضور صلی اللہ صبی ہفتہ کے پاس ہے نہ کہا یار عجیح مغافیر مغافیر مغافیر کہتے ہیں ہینگ یہ پٹھان بھی کھاتے ہیں بڑی ہوا ہوتی ہے ویسے وہ پیٹ کا علاج بھی ہے اور ریاح کے لیے بھی بڑی مفید چیز ہے لیکن اس میں ہوا بہت ہوتی ہے بڑی ہوا ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ نا مغافیر کی خوشبو کہاں سے آ گئی ان کی شرح تو اصل بھی بہت زینب میں نے تو شہد کی شربت دی ہے بی زینب کے گھر میں تو انہوں نے کہا یا ہاں اسلحہ ہو سکتا ہے کہ شاد کی مکھیوں نے مغافیر کھایا ہو یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے نا جب باپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اورنج ہنی ہے آ, اسی طرح فلا ہے فلاں ہے تو اس پہ بچھایا جاتا ہے شہد کی مکھیوں کو وہ جو آج کل تو ساری مسروئی ہوتی ہے کا مانا ہے تو یعنی فارم میں وہ بجائے وہ چیزیں ڈالنے کے زیادہ آرج ڈال دیں گے تو وہ کھائے گی صاف بات وہی نتیجہ آئے گا پہلے تو یہ تھا نا کہ گلی بالکل لک اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر چیز کھاؤ ہر چیز کھاؤ جو تمہیں کلی بالکل نصوصوں کی رب کے ربرنا اور اس کے بعد وہ جو شاد تھی نا جی وہ درختوں سے پھولوں سے ہر چیز سے رس لیتی جی. تھی تو اس لیے وہ جو شاد کے اثرات آتے تھے وہ تو اللہ اس کا تو کوئی مقابلے نہیں آج کل تو سفید ہوتی ہے کہ بادام پہ بٹھا دی کسی کو اورنج پہ بٹھا دیا کسی کو سیب پہ بٹھا دیا کسی کو کسی اور درخت پہ بٹھا دیا اس کے اثرات آ گئے نہیں تو پھر ہمارے یہاں تو ماشاء وہ گڑ کا شیرہ بنا کے بٹھا دیتے ہیں بچے جب آپ اصل پیئیں گے محروم ہوگا گڑ کا شروع پی رہے اسے سے جل بھی ہیں اس سے تھوڑا جلدی بن جاتا ہے نا ہمارے لوگ بہت بڑے ماشاءاللہ اس معاملے میں تیز ہیں ان کو اللہ تبارک بتاتے نے ایس ایسے معاملات میں دیوار ایسا دیا ہے کہ دنیا سوچ ہی نہیں سکتی وہاں ان کے یہاں پور نہیں پہنچ سکتی تو بی بی حضور نے فرمایا جی بات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 تو اللہ کے نبی ہیں تو یہ دو واقعات آئے ہیں اسی طرح اور بھی واقعات ہیں زندگی باقی ربات باقی و آخر و دعوانا الحمد للہ رحم اللہ